باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزہ نے من آج جون انیس سو چوراسی کی پہلی تاریخ ہے اور درس قرآنِ کریم کا آغاز سورہ النبا 78 کی آس تیئی سے ہوگا بیان چلا آ رہا تھا آگ اور بادل کی اس کٹ و تک کے بعد جہنم کی زندگی کا کہا یہ جا رہا سا جو میں نے مسعد درسوں میں جس کی وضاحت کی جہنم کے متعلق قرآن میں یہ چیز ہے کہ وہ آج بھی تمہارے گھات میں ہے تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے وہ تمہیں دیکھ رہی ہے تم جہنم کی آگ میں گلس رہے ہو اتنا ہی ہے کہ ایک وقت اگر وہ بارش ہو کر سامنے آ جائے گی تم بھی دیکھ لوگے وہ تو آج بھی دیکھ رہی ہے اور اس عذاب کے اندر تم وہ ہو میں نے عرض کیا تھا اور بار بار یہ عرض کیا کہ قیامت کے یا مرنے کے بعد کی جنت اور جو جہنم اس پر ہمارا ایمان ہے قرآن میں جو اس کی تفصیلات بیان کی ہیں شعور کی موجودہ سطح پر اس کی گناہ اور حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی وہیں وہی جا کر معلوم ہوگی لیکن جنت اور جہنم کسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے اور جیسا میں نے عرض کیا جنت کا مطلب تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بد نصیب کبھی اس کے نظارے سے آ کے ٹھنڈک ہی نہیں پہنچتی ہمیں جہنم کے متعلق تو ہم میں سے ہر ایک جہنم کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے ہے کہ اس کا احساس ہو کہ وہ کیا ہے سرکشوں کا ٹھکانا ہے لاد احن اب وہاں رہیں گے وہ پھر وہی بات آ گئی کتنی مدت تک جہنم میں کتنی مدت تک جنت کے اندر مدت یا زمانہ یا ٹائم جو ہے کا احساس اس کا تعین بھی سور کے اس سطح پر مختلف ہوگا آج کی سطح سے من عرصیہ کی یہ چیزیں اگر وہ وہاں کے انداز کرتے کی جائے تو الگ چیز ہو جائے گی لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے مرنے کے بعد کی جنت جنم قیامت حشر نظار وغیرہ کا ہے کہ تمثیلی بیان قرآن نے کیا ہے تمثیلن بیان کیا ہے اس کی پن حقیقت کا پتہ نہیں ہے یہ جو ہے کب تک رہیں گے کتنا عرصہ ہوگا یہ ٹائم سے زمانے سے وقت سے متعلق ہے یہ چیز اور وقت تو اس دنیا میں بھی شعور کے ساتھ بدل جاتا ہے دن میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ابن بھری ہے تو اتنے بجے ہیں یا دوپہر آ گئی یا سور سورج ڈھل گیا زوال کا وقت ہو گیا سورج غروب ہو گیا جب سو جاتے ہیں تو سونے کے بعد سوچنے کے وقت سچ احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ وقت کتنا گزر گیا تو وقت جو ہے وہ تو ہمارے شعور کے ساتھ جاتا ہے اگر شعور ہمارا کسی طرح سے سویا ہوا ہے معطر ہے تو اس دور میں تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا میں نے یوں ہی ایک مثال دی ہے ورنہ یہ تو مسئلہ بہت طول طریق اور امیک ہے اس بات میں پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پرانے کو جہاں کہا ہے کہ وہ وہاں رہیں گے آتابا آتاب عربی زبان کے اندر ایسی مدت وہ کہتے ہیں جو کہ میری نہ ہو متعین نہ ہو ڈیٹرمنٹ نہ ہو اور ویسے خالدین فیحا ابدا تو قرآن میں بار بار آیا ہوا ہے جنت کے لیے بھی جہنم کے لیے بھی بلکہ ایک جگہ تو یہ ابدا کی بجائے اور انفاظ بھی آئے ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہیں گیارہ بٹا ایک سو سات جہنم کے متعلق بھی اور جنت کے متعلق بھی ہے خالدین فیحا ماں داما صف سو وہ جب تک ارض و سما باقی رہے گی وہ بھی باقی رہے گی اس کے بعد ہے اللہ ماشاء الر یہ مصیحت اللہ کی مشیت پر یہ ماقوف ہے اب یہ چیز کہ ماں دامت ماوا تو ہر حرض یہ بھی عجیب حقیقت سامنے لے آ رہی ہے ہمارے ہاں کہ یہ اس وقت تک رہے گی بہرحال جیسا میں نے ارض کیا ہے ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں है। ہماری عمری زندگی سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ کچھ حقیقتیں ہیں ہو سکتا ہے کہ اسی سفے عرض پر انسانی علم کی سطح اور بلند ہوتی چلی جائے اس کے بعد یہ حقائق بھی سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں تو یہ حقائق بے نقابوں کا سامنے آ جائیں گے لیکن جیسا میں نے ارض کیا ہے ان کا تعلق ہماری عملی زندگی سے نہیں ہے ان کے اوپر تو یہ یقین یہ ایمان کہ مرنے کے بعد زندگی ہے اور اس دنیا کے اس زندگی کے جتنے بھی ہمارے آماز ہیں ان کے نتائج سامنے آئیں گے اے! یہ ہے وہ ایمان جس کی آج ضرورت ہے کہ یہ حساب ضرور ہوگا اور اسی پہ قانون مقافات عمل پر ساری عمارت اٹھتی ہے دین کی اسلام کی اور اس میں کسی دنیا کے اندر نہیں بلکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی یہ چیز جاری رہے گا سلسلہ یہ ہے وہ ایمان جو لانا ہوتا ہے ہمیں اس لیے یہ چیز کہ کتنا عرصہ ہوگا کیسی کیفیت ہوگی اس باحث میں مرنے کی ضرورت نہیں ہماری صورت یہ ہے کہ اس بحث میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ جنت کے آبخوروں کے پیمانوں کے وہ تعداد بھی گنتے ہیں ہمارے یہاں عوضے کی لمبائی چڑھائی بھی گنتے ہیں لیکن آزاد ہے اپنے ماجود جس قیامت میں سے گزر رہی ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہوتی یہ کوئی چھوٹا جانم نہیں ہے جس کے اندر کمی نہیں اس وقت تو بد قسم کی جتنی بھی مسلمان کہلانے والی قومیں ہیں دنیا کی وہ ساری جانم کے عذاب کے اندر ہیں اور یہاں اگر قرآن نے کہا تھا کہ وہ جہنم آپ بھی نظر آ جائے گا ان کے لیے کہ جو دیکھ سکیں ہم اگر دیکھ سکیں تو ہم نے سے ایک ایک شخص جہنم کی جہنم کی زندگی گزار رہا ہے وہ جہنم جس کے مطلب قرآن نے کہا کہ جس کی آگ کے شعلے دنوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں جس کے انگار اقبال کے الفاظ میں انسان اپنے ساتھ اپنی پیٹ پہ لاد کے لے کے جاتا ہے وہاں انگارے نہیں ہوتے انسان کے اپنے امال کی ہی کپیش ہے جس کے اندر یہ دھلستا ہے جلتا ہے بہرحال کسی کی تو نہیں اور ہم سب کے یہ وارد آتے ہیں سوچیے صحیح اصد کی آگ کبھی آپ نے سوچی سب کچھ میسر ہے جس کی وجہ سے زندگی کو بڑا خوشگوار بن جانا چاہیے تھا لیکن ایک حسد ہے کہ اسے اتنا زیادہ ملا ہے مجھے کیوں نہیں ملا وہ جتنا کچھ ملا ہوا ہوتا ہے وہ جو اناگ بن جاتی یہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی آگ کیسے دلوں پر لپیٹتی ہے اسے تی نہیں پڑتی ایک حسد میں نے ارد کیا ہے سازش مختلف قسم کی ایک دوسرے کے خلاف وسوسہ اندازیاں قرآن جو کہتا ہے اور حضرت میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ اتنی بڑی آگ ہے کہ قرآن کریم کی آخری صورتیں اس کے بعد قرآن ختم ہو جاتا ہے اس, اس کے بعد خدا سے. سے پناہ مانگنا جو اس نے کھسایا اس کس سے پناہ, پناہ مانگی جائے ختم کرنے والے وسوسہ اندازی کرنے والوں سے تو یہ تو وہ جہنم ہے جو یہاں کریٹ ہو جاتا ہے پھر وہ جو جہنم کے اس نے بتایا ہے انسان انسانوں کا معصوم جہنم کا دروگا مالک ماسٹر یہ اس کے غلام اور آقا پھر جہنم کے اندر کی جو لا سی ہا بردم ولا شرابن چلّا حمی یہ تمشیلی تاپتا صحیح جو قرآن نے بتایا ہے اگر اسے ہم دیکھیں کہ ہم جس جہنم میں اس وقت مبتلا ہے کس طرح اس پر یہ چیزیں منتقل ہوتی ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی ہمارے دلوں میں جہنم کے چولہے طرف رہے قرآن نے یہ بتایا تھا چار آیات یہ پہلے سے گزر چکی ہوئی ہے ہم تو آخری پارے میں پہنچ چکے ہوئے ہیں نا وہاں کے کام کے متعلق تھا کام انداز اس وقت چہتر بٹا تیرہ وہ گانا جو حد میں اٹک جائے نہ نگلا جائے نہ ابلا جائے سوچتے ہیں کہ یہ کیا جا کیا تھا؟ اس قسم کی روٹی کہ جو نہ نگلی جائے نہ ابلی جائے اور اس کے اوپر اس سے کہا جائے کہ زخم چندہ کا انتر عزیز القی اب اسے سو بہت بڑا شاید اقتدار بنا گرتا تھا بڑا مؤزل تھا ہوا معاشرے کے اندر شاید عزت اپنے آپ کو کہتا تھا شاید اقتدار بھی کہتا تھا تو. یہ تیری کیفیت تھی اور یہ رزت جو تم نے حرام طریقے سے کمایا ہوا تھا اب کھاؤ یہ تمہارے گلے میں اٹک جائے گا نہ نگلا جائے گا نہ اگلا جائے گا اس قسم کی یہ کمائی والے جو ہے نظر آتا ہے بازار کے سب بڑے آزائش میں ہے ر کی کٹائش ہے بڑی دولت ہے یہ سب کچھ ان کے قلم کے اندر کو جھانک کے دیکھے اور قلم میں کیا یہ کہبیت ان کے چہرے سے بھی نمودار ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کی آگ میں جل رہے ہوتے یہ جتنے یہ بڑے بڑے نظر آ ہیں آپ کو خلاف ایک قانون خرام کی کمائی سے جمع کیا ہوا جو ہے جتنا تو اس بدولت کے تو انار نظر آتے ہیں وہ حقیقت میں جانم کے انداز ہوتے ہیں جن میں وہ جل رہے ہوتے ہیں ان میں تو کسی ایک کی زندگی بھی اندر سے ٹوچ کے دیکھیے بوٹے کو تو صرف وہ روٹی نہیں ملتی یہ ایک تبھی سی چیز ہے جو جس کا جس کی تکلیف ہے اسے وہ سب کچھ ہوتے سوتے سوتے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوتے ہیں ایک ایک سمگلر آپ دیکھیے میں آج کی اس طرح میں یہ بات کرتا ہوں پر میں یہی بات نہیں کیونکہ اسمگلنگ اور یہ بریک لائٹ یہی آرام کے ذریعے ہے آج تو ساری فضا جو ہے وہ آرام سے بھری ہوئی ہے سانس لینا مشکل ہو رہا ہے لیکن اس کی اس کے ذریعے سے جو ہند حاصل ہوتا ہے جو روٹی حاصل ہوتی ہے اس روٹی کے مسلمت مطلب پوچھتے نہ کیوں کس کس طرح سے ان کو چھپانا پڑتا ہے بھاگے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں اس دولت کو دیے ہوئے ہر طرف سے قرآن کے الفاظ میں کہ موت آتی دکھائی دیتی ہے پر موت آتی نہیں قرآن کے الفاظ میں کہ وہاں نہ زندگی ہوتی ہے نہ موت ہوتی ہے دولت کے امبار موجود ہوتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے عذاب اتنا مسلط ہوتا ہے ان کے ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے یہ انی معاشرے کے اندر کے جتنے ذرائع رزق کے بھی آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھیے ساس تھوڑا سا بیدار ہو جائے پھر دیکھیے کہ ایک ایک انگارہ ایک ایک رجک کا نظر آتا ہے ان کے سامنے جو قرآن بتا رہا ہے یہ تو ان فرادی طور پہ بھی اس نے بتایا اجتماعی طور پہ تو ایک تیر ایسی رہتی ہے قرآن کے سامنے جب اس نے غور کی ہے تو نظر آ گیا کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ ہر دور کے اندر حقائق اس کے بے نقاب ہوں گے بعض ایسی قرآن کی اصلاحات ہیں کہ جن کا مقصود ہمارے دور میں آ کر بے نقاب ہو کر سامنے آیا ہے پہلے کا سمجھ میں بھی نہ آ جائے. قرآن کریم میں بڑی عجیب و غریب آئے ایٹی ایٹ فور سکس اٹھاسی بٹک سے سات لہوم تعامل اللہ من ذریع لا یوسمنوں والا یوسنی منچو کہ اس قوم کا رزق جو ہے ایک ایک لفظ ہے یہ زرعی کا جو پتا لگتا ہے آپ اس کی جانبیت پہ غور کیجیے اور پھر آج کے جو سیاسی حالات ہیں سوام کے پل پر نگاہ ڈالیے سمجھ میں آ جائے گا کہ سرام کیا گیا ہے سمندر کے کنارے پر یہ نظر آیا کرتا ہے سمندر کی سطح کے اوپر جھاڑ جھنکار بے کار پیزیں اس قسم کی وہ کٹھی ہو جاتی ہیں اور اس سے جب وہ اس کی چھل آتی ہے خشکی کی طرف تو وہ وہ اس کے ساتھ درخواست خشکی پہ چھوڑ جاتی ہیں پانی پیچھے کے جاتا ہے کراچی کے سال پہ بھی تو جب تو دیکھتے تھے کہ وہاں کم از کم چھوٹے چھوٹے کوئلے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہوتے تھے وہاں یہ دکمنگوں کی غریبوں کی مورتازوں کی یہ بچے یہ لڑکیاں وہ وہاں سال کی اوپر ادھر ادھر سے پھرتے رہتے تھے اور وہ ان چیزوں کے اندر سے جو کچھ وہ سمندر چھوڑ جاتا تھا اس میں سے یہ چیزیں के کرتے تھے اسی کے اندر ایک اس قسم کی وہ جھاڑی بھی ہوتی تھی جس کو مویشی بھی نہیں کھاتے تھے یہ بھی چیز ہوتی تھی اربوں کے ہاتھ اب سمندر کے بیر رخار نے اپنے صوفان سے اپنی موج سے بہت سی چیزیں بیکار نکمی جو ان کے ہاں کسی کام نہیں آ سکتی وہ ساحل سے پھینک دیتے تھے اور یہ محتاج اور غریب بچے ان کو چونتے تھے ان کی بیکار سمجھی ہوئی پازدہ چیزیں سمندر کے چھل کی طرح جو پھینک دی میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات آگے سمجھ میں آ جائے گی آج اس دنیا کے اندر ایک قومیں ہیں ڈیولپڈ نیشن جن کو کہا جاتا ہے یشو نمایاف کا قوم سیم پاور بھی ان کو کہا جاتا ہے وہ ان کاموں کی جنہیں غریب مخلص محتاج انڈیویلپ یہ کہا جاتا ہے وہ انہیں دیتے ہیں اپنے ہاں کی بچی بچی ہوئی زرین جو ہے ان کے ہاں کی ان کی دمندر کی بہتیں پھینکتی ہیں اور ہم شاہر کے اوپر ان میں سے چن چن کے ذرا اپنے لیے لیتے ہیں یہ جہنم جہاں اپنے ہاں کی بہترین چیزیں کبھی آپ کو نہیں دیتے خالو اصلا ہو خالو خراب ہو کچھ چیز ایسے ہاں ہوتی ہیں فالتو ہوتی ہیں بچی پھٹی ہوئی ہوتی ہیں ان کو پھینکتے ہم لپکی ان کو چنتے ہیں کیا بات ہے ایک لفظ ذریع کی کیا کہہ دیا ہے قرآن آج کے دور کی سیاست میں اس کے معنی بے نقابوں کے سامنے آتے ہیں کہ یہ چیز کیا کہہ دیا ہے یہ قومیں جو جانم کے اندر ہیں جن کو آپ تھرڈ ورلڈ کہا جاتا ہے جن کو محتاج اور مختلف بنایا جاتا ہے جو کچھ ان کی طرف پھینکا جاتا ہے یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے ذلت اور خاری مسادی کی جو ہے وہ تو الگ رہی سبھی طور پر بھی جو کچھ ملتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھ اب پینکا ہوا اس کو ہم چنتے ہیں اور پھر اس ذلت کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لا من لاجوس میں جیسے بہت دینا تو ایک طرف رہا بھوت بھی پوری نہیں ہوتی اس سے مٹی پر دیتے ہیں تو اس طرح سے وہ بھارت کی حیثیت سے سپر پاور بن کر لیتے ہیں یہ تو موتازوں کی طرح وہ سمندر کے کنارے سے چن के وہ گھاس پوس جو ہے اور اثیت اس کی یہ ہے کہ اس سے بھی ضروریات پوری نہیں ہوتی بھوک نہیں مٹتی کردئی نہیں آتی کیا کھانے ہیں آن آن کوئی شخص میں کہہ سکتا کہ جسے جو کچھ کہہ کہ کے میں کھا رہا ہوں کھانے سکتا وہ وہی کچھ ہے آٹا آٹا نہیں ہے کہا تو میں نے تو کہ وہ, وہ نامی اس کا وہ جو چند سال پہلے تک جس کو ابھی ڈالٹا کہا جاتا تھا اور وہ ایسا تھا کہ اگر کوئی شخص ڈالٹا لینے جاتا تھا تو وہ چھپا کے اپنا کٹورا لے کے جاتا تھا کہ وہ دیکھ نہ دے یعنی اس کو بلتی سمجھا جاتا تھا ڈالٹا گھی جی, عام تھا اور ڈالٹا یہ تھا رفتہ رفتہ اس کے بعد وہ ڈالتا نہیں اب گین عام اس کا ہو گیا تو گھی جو تھا آپ کے یہاں وہ نو ہو گیا دین کا پتہ ہی نہیں ہے مطلب تو دین کہہ رہے ہیں ہمارے بچوں کو کوئی سمجھا کے ساتھ گھی جی سے طاقت آتی ہے سروے ہی آتی ہے اس میں یہ فائدے ہوتے ہیں مچھ ماری جاتی ہے مری گئی آپ لوگوں کی تو گھی سے تو زکام ہوتا ہے کھانسی لگتی ہے، بخار ہوتا ہے اب انہیں کیا ہے کہ صاحب اسے گھی کہا جا رہا ہے یہ گھی نہیں ہے گھی کیوں نہیں ہے کہا جاتا ہے اس کو گھی لکھا جاتا ہے اس کو گھی خریدا جاتا ہے گھی کیسے کھایا جاتا ہے گھی کیسے سارا مرب ہے کبھی تو یہ تھا مرحوم میرے دادا مرحوم نے وہ حکیم کبھی بھی تھے انہوں نے میری تعلیم انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا میرے آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ گھی جو ہے آج تھا یہ کبھیوں کے نسخوں میں لکھا جایا کرے گا اور وہ نسخوں میں بھی نہیں لکھا جا سکتا نسخوں میں جو دوائیاں لکھتے ہیں حیم وہ نہیں خالص ملتی کہیں اور جو باہر سے آتی ہیں ان کے متعلق مطلب آپ کو معلومہ جو جو کچھ ہو جاتا کہ اتنی دوائیاں ہیں ان کے اندر زہریلا مادہ ملا ہوا اتنا کچھ کھانے کے بعد پہلے وہ دس بیس برس تک اس لڑائی کو کھلاتے ہیں جب دوسری کمپنی کو اور لڑائی اس کے مقابلے میں ایجاد کر لیتی ہے تو اس کے مطلب آ ہے کہ اس کو نہ کھانا بڑا زہر پیدا کرتی ہے کونوں کی قوموں کو تباہ کرنے کے بعد وارننگ دے رہی ہوتی زری بھی اس قسم کی ملتی ہے شریف. تو کیا اس کے جہنم ہونے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے زری لاج اس میں لگا جو ہند یہ دیکھنا ہو کہ لا میں جو ہے کہ نشو نوابی نہیں ہو سکتی غریبوں کے بچوں کو تو پوچھے نہیں لا لاجوین جو پرانے کا پھوپ بھی نہیں پھرتی کھاتے پیچھے گھرانے کے بچوں کو کس سکول میں دیکھیے یہ سکول جو آپ کے یہاں انگریزی سکول کہ جاتے ہیں تین تین چار چار سو مہینہ ان کے فیس وغیرہ کا کرتا ہے چھٹی کے وقت میں جو بچے نکلتے ہیں نا وہاں سے ان کو دیکھیے ان کے چہروں کو سو بچوں کے چہرے کو نچوڑو تو ایک خطرہ ان کا نکلتا اس میں زر ضرور ہڈیا بچارے یہ کیا سیت ہے وہ سارا کچھ بیچاری مائیں ان کو میک کر کے کچھ بھیج دیتی ہیں تو کچھ نظر آتا ہے ایک خطرہ خون نہیں ہوتا لاج اس میں جانم میں ہم جی رہے ہیں اور ہم نے ہی میں نے کہا ہے کہ آپ کو یہ دنیا پوری جنم کے اندر جی رہی ہے جنم کے جو گھر ہیں بس انہی کے وہاں جو کچھ ملتا ہے باقی کاموں کی تبیت یہ ہو رہی ہے صاحب سے پران کی تصویر عجیب ہے کھیتی کی تصویر وہ عام طور پہ دیتا ہے بڑی محسوس اور بڑی ماحوس اور مثبت تصویر ہوتی ہے کھیتی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پانی تو ملتا ہے ان کو اگر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے تو دیتا اسی وقت جھلس جاتا ہے اور اگر یاق بستا پانی ڈال دیا جائے تب بھی جاتا ہے پانی کے اعتدال پر ہونے کی ضرورت ہوگی ملے گا تو یہ سب کچھ لیکن ملے گا اس طرح سے کہ وہی چیز جھلس جائے دونوں ہی کے اوپر اگر وہ ہو, کھولتا ہوا ہو تبھی جھل جائے اگر وہ گس بچتا ہے تب بھی جھلس جائے پودا نشول نہیں سکتا اس پانی تب یہ پانی بتایا گیا ہے اور وہ بھی آج کل اس گرمی کے میں تو میرے پاؤ ہے ورنہ کئی ایک جن تک تو اب پانی بھی بند رہتا ہے یہ ذہن نہیں آیا کہ یہ فاربن ان کو باندھ کے بھیڑوں کی طرح اس طرح کا کھانا پینا کوئی دیا جاتا ہوگا جگاؤن ہا عمل خود نتیجہ بن کر یہ کچھ سامنے آئیں گے تمہارے سات ع عجیب چیز ہے کانگریس کو تک سک کر جو کسی چیز کے اوپر بالکل صحیح صحیح عمل کا نتیجہ جو کچھ کوئی نہیں یہ اس لیے تھا قانون لا لاجر جا حساب ایک تو کہتے کہ کون پوچھ سکتا ہمیں کون پوچھنے والا ہے ہمیں کوئی نہیں پوچھ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں یہ خنڈ سنایا ہوا تھا کہ ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا انہوں نے یہاں انتظام کر رکھا ہوتا ہے غلط نظام کے اندر یہ چیزیں یہ لوگ انتظام کر رکھتے ہیں اپنا جس کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے اس کے لیے انتظام کرنا کچھ مشکل نہیں کہ ہمیں کام بول سکتا ہے کہا یہ اس گاؤں میں بادل میں گرفتار ہوئے کہ ہم کام پوچھ سکتا ہے اور اس لیے وہ فردب صاحب جو ان سے کہا جاتا تھا یہ عالم کی کھیتی پنت نہیں سکتی مسکراہ سکتے کیا کہہ رہے ہو سر دن بدن دن پنکتی چلی جا رہی ہوتا ہے ان کی کفیت یہ تھی یہ ایک چیز ہے یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے جو انسان یہ سمجھے کہ مجھے کون پوچھ سکتا ہے اور تمام حسناک کا کرکشمہ ہے یہ ایمان کے نہیں اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو پھر بھی ایک دیکھنے والا ہے کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو پھر بھی ایک پوچھنے اور کسی بار سے دیکھنے والے اور پوچھنے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو کچھ میں کرتا ہوں بلکہ سوچتا ہوں میری آرزوؤں تک بھی جتنی چیزیں ہیں وہ ایک نتیجہ مرتب کرتی ہیں اور وہ میرے اندر نتائج جمع ہوتے رہتے ہیں اپنے وقت کے اوپر وہ باہر آئیں گے جیسے وہ خون کا سرطان ساری عمر پتہ نہیں چلتا مریض کو پتہ اس وقت تک, تک چلتا ہے جب وہ ناراج ہو چکا ہوتا ہے یہ وہ اعمال کے نتائج ہوتے ہیں جو انسان کے خون میں خلول کیے ہوئے ہوتے ہیں لہٰذا یہ سمجھنا کہ مجھے کوئی نہیں بھول سکتا اور جو کچھ کہہ رہے ہو کہ مقافات عمل ہے ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے یہ سب غلط ہے کوئی بات نہیں دیکھ لیے ہم اور وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ سب جہاں تو تم موت کرتے ہو مرنے کے بعد کیا تھا آپ کو موبائل تو کہتے ہیں سر محل کوئی بات نہیں وہ بھی تمہیں ڈرنے کی بات ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے میں نے انتظام کر رکھا ہے کہ وہاں بھی ہم ایش کریں گے. ایک مسجد بنا دیں گے ایک یتیم خانہ توڑ دیں گے لاکھوں کا خون چوسنے کے بعد اس نے سے چند قطرے جو ہیں سفر کے طور پہ دے دیں گے جلت میں گھر بن جائے گا قرآن کہتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے انتظام کر رکھا ہے یہ ہے جنہیں احساس نہیں ہوتا کہ واقعی ہر عمل کا ایک نتیجہ مرتبہ خود فریبی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں خدا فریبی میں بھی مبتلا ہوتے ہیں تو وہاں بھی ہم ایس کریں اور یہ ہے جسی وائد، جسی وائد سے وائد سن دیتی ہے جب وہ بتائے گا کہ امینوں کی دولت جو ہے وہ اگر اس میں یہاں خرچ کریں وہاں دیں دخذہ میں دیں دارال میں دیں فلاں اسی میں دیں اور جتنے بھی اپنے انہوں نے کھولے ہوئے ہوتے ہیں وہ بیٹے چلے جائیں وہ ایک ایک دسے کے میں ایک ایک جنت میں گھاٹی ان کے عمل لکھ کہتے ہیں یہاں ہی انہوں نے پٹے کرا دیے ہوئے لیکن یہ سب خود خریدی ہے ابھی جانے والے بھارت کے ان سواز تو خود آ خرید بھی چاہیے یہ ساری چیز یہ ہے اس کی کہ مجھے اس کا حساب نہیں دینا چاہیے حالانکہ ہے آگے کتاب حالانکہ کیفیت یہ ہے کہ جو کچھ بھی کوئی کرتا ہے ہم اسے درج کیے معلوم کیے جاتے ہیں ایک امان نامہ کے اندر یہی ساتھی جاتا سب تک بھاگتا سکتا ہے اور اس لیے وہاں یہ کہا جائے گا وہی جو میں نے کہا تھا دن دن اپنے کیے کا اب بدلہ چک بہت بڑا موت صاحب عزت اور صاحب کدار بنا درتا تھا یہاں ہے اند نزیب اور چکو اپنے امال کے نتائج کر بھوک کا نتیجہ جو کچھ چیزوں کے تو سوائش کے لیے عذاب زیادہ ہو کچھ اور نہیں ہوتا تھا اس کے مقابلے میں اگرچہ یہ بات تفصیل سے پہلے آ چکی ہیں لیکن جب میں نے ہے نا کہ آخری پارہ ہے اس میں جب بھی کوئی بات آئے گی تو میں چاہتا ہوں کہ آخری بار بھی اس کو ایسی تفصیل سے بیان کر دیا جائے کہ وہ سخت ہو کر رہ جائے جو کچھ پہلے کہا گیا تھا ایک دس قرآن کا جو ہے دنیا بھر کے مذہب کا غلط تصور جو تھا قرآن کی ایک اصطلاح میں ایک لفظ میں ان کا خطے تنقید پھینچ کر اور بتایا کہ حقیقت کیا ساری دنیا میں مذہب یا اچھے امال اس کا نتیج کر اور بتایا کہ حقیقت کیا ساری دنیا میں مذہب یا اچھے امال اس کا نتیجہ نجاز کہا گیا نجاد نجات کے معنی ہوتے ہیں کسی عذاب میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس سے چھٹکارا حاصل ہو جائے صبح اچھا بلا تھا یوں لگی بخار ہوا باہر کچھ وقت تک وہ رہا علاج کیا اس کے بعد پھر اسی حالت میں سلک کے آ گیا جیسا صبح کو تھا اسے کہتے ہیں نجات ایک حالت اس کے بعد کوئی اس کے غیر حالت خرابی کی حالت مصیبت کی حالت اس کا دور ہو جانا پھر ویسے کا ویسا ہو جانا جیسا وہ صبح پہلے تھا یہ ہے مذہب کا محسن یہ جتنی مشقتیں مذہب کی ریاستیں قربانیاں یہ سارا کچھ کے لیے ہر مذہب میں یہ تصور ہے کہ پہلے انسان اچھا بھلا ہو اس کے بعد اس پر کوئی عذاب آتا ہے اس عذاب سے چھٹکارا حاصل ہو جانا یہ ہے مذہب کا منتخب عبادتیں خدا کی راہ نیک عمل سارے اس لیے کہ وہ بخار ہوا تھا اس کے لیے یہ دوائیاں ہو رہی ہیں بخار اتر جائے اترنے کے بعد کیا ہوگا جیسا یہ پہلے تھا ویسا ہو گیا یعنی کچھ حاصل نہیں ہوا پھر ویسا ہو گیا دنیا کے تمام مذاہب یہی کرتے ہندو مت کا تو چکر پوچھ نہیں پچھڑے جنم میں جو غلط کام کیے تھے اس کی سزا بھگتنے کے لیے اس جنم اندر پوشیے اس کے اندر پوچھے نہیں کس کس طرح سے گرفتار ہوتا ہے کتنے کروڑ اس قسم کے چکر دیے جاتے ہیں اس کو के کے لیے تاکہ جیسا یہ اس سے پہلے تھا ویسا ہو جائے عیسائیت میں ہر انسانی بچہ اپنے ماں باپ کے کی آدنی گنا کا پچھکارا اپنی پوش سے لانچ کے آتا ہے اور وہ اسے جہنم میں پہن دیتا ہے سے بچنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں سوائے اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کپارے پر ایمان لایا جائے ایمان لایا جائے تو پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے جا اس نے گناہ نہیں کیا تھا ایل یو یہودیوں کے یہاں پہلی تو چیز یہ ہے کہ جنت ہے ہی ایز بلی اسرائیل کے لیے دوسرا کوئی جان نہیں سکتا ان میں سے بھی انہوں نے کچھ وہ کے منگانے میں ان کے بڑے بوڑھوں نے کچھ گستاخیاں کی تھیں اس کی فضا گزرنے کے لیے کچھ دنوں کے لیے جنم کے اندر یہ ڈالے جائیں گے پھر ان کے بڑے بزرگ آئیں گے اور وہ خدا سے سفارش کریں گے ان کو وہاں سے نیپال کی جنگ میں لے جائیں گے جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہوگا مسلمانوں کے وہاں پہ جنگ کا یہی تصور ہے کہ جائیں گے اب وہ جہنم کے پھر مطابق فلسفہ لگا رہتے ہیں کہ جی وہ جرم میں بس ایسے ہے جیسے سینیٹوریم میں کسی طب دیکھ کے مریض کو ڈال دیا جائے اور کچھ علاج بھی کرائے مشقیں اٹھائے احتیاط ہو سم کچھ ہو آخر میں پھر کیا ہو بخار ہونے سے پہلے جیسا تر ایسا ہو جائے یہی ہے نا کوئی کہتے ہیں کہ دھوبی کی وہ بھٹی گئی ہے بھٹی جائے کپڑوں پہ جو عدائش وغیرہ لگ گئی تھی ہو گئے تھے بتی چڑھا دیا اس میں سے یہ میل کچہ نکل گئی اپنا پھر ویسا ہی سفید ہو گیا جیسا پہلے تھا یعنی یہ ہے وہ دن جو میں بات دار دہرا رہا ہوں کہ یہ ساری گردشیں یہ سارے چپٹر یہ دنیا میں آنا عبادات مدد کی مشقتیں ریاستیں خدا کے آسام کی حساس یہ سارا اس لیے کہ جیسا یہ پہلے تھا ویسا بن جائے کسی طرح تصوک والے آئے انہوں نے کہا یہ اہل شریعت والے بات جانتے ہی نہیں ہیں اصل میں بات کچھ تو ودالت ہے نا لدالت سے بات شروع کیجیے پہلی بات جو میں نے ہندو دھرم کی کہی ہے وہ ان کی شریعت ہے جنم کی ان کے ہاں لدالت میں یہ ہے کہ انسان کی روح خدا کی روح خدا کی روح کا ایک حصہ ہے وہاں سے کسی طرح سے یہ چھٹ کے الگ ہو گئے اور آگے یہاں مادے سے دلدل میں پھنسی اب یہاں پھنسی ہوئی ہے تیسری یہ جتنی ریاستیں ہیں ریاستیں تو بڑی کھپت ہوتی ہیں ان سے بھی ان کی بھی کم نہیں مثلا یہی ایک مہینہ دیکھ لیجیے کہ رمضان کا اس موسم میں اس گرمی میں یہ دنوں ان کی ریاستیں اس کا بھی مشقت طلب ہوتی یہ سارا کچھ اس لیے کیا جائے کہ یہ جو خدا کی روح کا ایک حصہ دلدل میں پھنس چکا ہے دلدل کی کثافتوں سے نکل کے تو پھر خدا کی روح کے اندر واپس چلا جائے چلیے جی ملازا فرمائیے جی سارا جتنا یہ سارا کاروبار خدا کا یہ سارا نظم و نقطۂ ان کا نام پیغمبر آنا شیریتیں لانا آسام خداوندی کی حکایت کرنا موت زندگی حساب کتاب سب اس لیے ہے کہ جیسے پہلے پھر ویسے کسی کی طرح سے ہو جائے کیا خیال ہے آپ کا قسم کے خدا کے متعلق کیا سفر ہے کہ یہ سارا دھندہ اس لیے کیا ہوا ہے کہ جیسا یہ جی پہلے تھا پھر ویسا ہی ہو گیا تو جیسا یہ جی پہلے تھا ویسا رہنے کی جائے گا نہیں نہ کاریگری کا ہے کہ ہے خدا کے اس سارے نظام کو تو قوم کے وہ تو یہ ہے نا کسی طرح سے پھر ایسا ہی ہو جائے جیسا بخار سے پہلے ان کو بخار چڑھ نہیں کیوں دیتا تو یہ سوال سے چڑھنا چاہیے کہ دیر ساری میں چلے تو اللہ میں اپنی ڈالٹری چلاؤں بخار کیوں ہو جائے نا بخار اتارتے چل گئی تم کو ٹھیک ہو گیا کیا ہو گیا یہ کچھ حاصل نہیں ہوا یہ صحیح ہے کتنی بڑی لذت ہے کیا بات میں کرا لو ہر میں نہ ہوئی تھی جو میں چاہے جائے وہ جو ایک لذت ہماری سہی لا حاصل میں ہے ان ایکدات سے سہی لا حاصل میں لذت ملتی بھی کیا انتا. ملتا ملا تو کچھ نہیں اور یہ سارا کا سارا خدا کا سا نظام خدا کا دین اس کا اقدام اس کی ذہین اس کے پھر سارا کچھ اس مقصد کے لیے یہ پھر رہتا تو لسل خدا عزیزہ نمان میں آتے ایک ایک دو دو لفظوں کے اندر یہ سارے تصورات جتنے چلے آ رہے تھے باطل قرار دے دی نجات کا تصور ہے مفاد اچیومنٹ کچھ حاصل ہو جانا مصیبت سے چھٹکارا نہیں کچھ حاصل ہو جانا جیسا پہلے تھا اس کے بعد گفار کے بعد ویسا ہو جانا نہیں زندگی کی اتائی منازل کے اندر چلے جانا اور ہر منظر میں پہلی منظر سے اونچا ہو جانا بلند ہو جانا نش و نما اور حاصل کر جانا مفا جانا اور وہ صلاح دیتے آپ کیا میں نے اجیونٹی ایک لفظ میں آتا ہے جو خاجہ بننا مسالہ تو بہت گئی تھی جو کچھ انسان کو بننا ہے دلا کر تکمیل انسانیت اس کا وہ کچھ بن جانا ویسے کا ویسا رہ جانا نہیں یہ ساری زندگی زندگی کی مناظر اس نے یہ عماج گہی یہ ریاست سارا کچھ جو ہے وہ سب اس لیے ہے کہ انسان کے اندر کی مزمر صلاحیت ہے نشر و پاتی جائیں اس زندگی میں بھی یہ فتح اس کی بلند ہوتی چلی جائے اور یہ زندگی جو ہے روا ہے آگے بڑے تو پھر یہ مناظر طے کرتا ہوا ہر اگلی منزل پچھلی منزل سے ایک دبا اونچا ہوگا بلند ہوگا آگے بڑھے گا یہ ہے جو قرآن کا مقوص تو آپ تصور ہوگا یہ اس ایک قیزے سے قرآن نے تو کس قدر اتنی بڑی بادت کی تھا کر خرچ رکھ اور ایک پازیٹو چیز آپ کو مثبت چیز آپ کو یہ دی ہے کہ کچھ حاصل ہونا رہا ہے لاپور اور پھر اس کی بھی قرآن کی اسی انداز کے تشریحات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے بھارہ اسی دنیا کی چیزیں ہیں جن کے مطلب اس دنیا میں تو وہ اسی شکل میں حاصل ہوں گی وہاں جانے کے بعد کیا شکل اس کی ہوگی جیسا میں نے رکھ کیا ہم نہیں کہہ سکتے ہدایت آناب احترام ہدایت و آناب کو بارہ پھل لو اگور یہ سب کچھ جنرل کی تشریحات کو نے یہ بھی کی ہے ٹھیک ہے جہاں بھی جن قوموں کو یہ چیزیں بافراد اور سہارے انداز میں یہ خالص انداز میں مل جائے بہارا جسمانی نشو و نما کی ان قوموں سے بہتری ہوگی نا کہ جن کو وہ کچھ ملے جسے زری کہ ہے قرآن میں پھر اس نشو نماز کو استعمال کرنے کا طریقہ ہے آگے جا کے جہاں فرق پڑتا ہے صحیح طریقے میں ان کو استعمال کیا جائے ساہے کے لی استعمال کیا جائے اسے درس میں یہ چیز آ تھی جب نے پاس کہ شیطان کے معنی ہے رکاوٹ پیدا کرنے والا ہند اب کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرتے چلے جانا چاہتے کار والے انسانیت انسانیت کی منزل تک جا پہنچے یہ ہے دین کا مخصوص یہ نشو و نماز پاتے ہیں اثرات یہ مومن یہ جماعت یہ قوم وہ اس لیے پاتی ہیں کہ جن جن کو پسماندہ کہا جاتا ہے مفت ماحول کہا جاتا ہے ان کے راستے میں جب تم اتنی اتنی رکاوٹیں ڈالتے ہو یہ سار ان رکاوٹوں کو دور کرے گی تاکہ یہ زندگی کی سہارا پہ چلتے ہوئے آگے چلے گا یہ حدین مخصوص یہ جو چیزیں یہاں ملیں گی بھی جنت کی زندگی میں ان کا استعمال کس مقصد کے لیے کیا جائے گا ہدایت عناب اور آگے با فوائد با اطراب ان کے درجنوں میں ان کی تفصیلوں میں تو ہاں بے چاروں کے آثاب سے عورت کا سبار ہر چیز جن ضیاتی ہوا ہے حالانکہ یہ وہ چیز تھی اگر یہ صرف عورتوں کے لیے لینا اس کے معنی ہوتا ہے بڑی تکریم اور عزت کی نہایت مذہب خواتین اگر کہنا چاہتے ہیں ان کو اس کے اندر ہی شرافت عزت تقریم یہ سب کچھ کشیدہ ہوتا ہے ایک لفظ کا آلہ سے شرط و مجہب کی تع کر اور اگلی چیز ہے اکرام سوری جو میں نے اسی دفعہ کام کہ ایک لفظ قرآن کا یہ جس میں یہ مسائل آج حقوق عورتوں کے حقوق کے متعلق زبان برفا ہو رہا ہے قرآن کا ہے کہ خلاف مسئلے کو حل کر جاتا ہے افراد اگر یہ غرض اور عورت کے متعلق یہ چیز ہے ایک مثال سے بات سمجھ دیجیے کمہار کے ہاں کچھ مٹی گوندی ہوئی رکھی ہوتی ہے اسی مٹی میں سے وہ آگا حصہ لیتا ہے چاپے چڑھا دیتا ہے تو اس کے اندر سے وہ پکوڑے بنا لیتا ہے یا اس کے اندر سے کوئی برتن بنا دیتا ہے دوسری مٹی اسی قسم کی جو رکھی ہوتی ہے اس کو چڑھا لیتا ہے اس کو ہی بنا لیتا یہ دونوں کی شکلوں کے اندر تو ترق ہوگا مٹی دونوں کی ایک ہوگی پاسی والے ہم مل کیا کہ اس کو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں ایک ہی مٹی اب اگر یہ مرد اور عورت کے متعلق ہے تو ایک ہی مٹی تھی جس میں سے کچھ حصہ مرد کے پیکر میں شارک آ ہے دوسرا حصہ عورت کے پیکر میں آ گیا مٹی تو دونوں کی ایسی جب سب سوچیے کہ کوئی مطلب باقی رہتا ہے مرد اور عورت کی مثال وہ تو آ سک وہ اس پیکر کے اندر شناخت کے لیے شکلیں آپ کہہ دیجیے دوسری ہو جائے گی میں میری اطرابہ کہنا قرآن کا کہ مٹی ایک ہی ہے جس سے یہ بنی ہوئی اور اگر یہ چیز فرض کرو یہ کہا جائے کہ صرف عورتوں متعلقہ مطلب تو میری بیٹیاں سنی تو یہ جتنی باہم آپ نے عورتوں کی رقابت اور اثر اور ایک دوسرے کے ساتھ بولیے سب کچھ ایک مسئلہ حل کر دیتا ہے کہ ہے نا تم ساری ایک ہی مٹی مطلب کی بن گئی جو اس لیے ایک دوسرے کو متعلق مطلب کیا کہتی ہے بیٹی تم ایک ہی مٹی کی بنی مٹی ایک کسی کو نہ سمجھو اپنے اسے اثیر سمجھو گے تو اپنی مٹی کو وکیر سمجھو گے کیونکہ وہ تو وہی ہے نا اس مٹی کی عزت کرو گے تو تمہاری مٹی کی عزت ہو جائے گی جیسا اس مٹی کو سمجھو گے جیسی تمہاری پوزیشن ہو جائے گی چاہے بات ہو گئے اگر وہ عورت کے اندر آئے گی تو اس کے اندر مساوات سے اس سے بہتر مثال وہ کیا چاہتے نہیں وہ تو قرآن کہتے ہیں اس کی مسلم تو ہم لا ہی چاہتے ہو ہی نہیں سکتی ترجمہ نہیں ہو سکتا ستیہ کوئی کہتے ہیں کچھ بھی یہ ایک عجیب قوم کی دیہات کے اندر دو خوبیاں ہوتی ہیں سر وہ چڑکتا ہوا بھی ہو گریز بھی ہو اور تاکیدہ اور مصفا بھی ہو دو سیکھتے ہوں اس پیالے کے اندر یعنی پیالے میں جو کچھ مشروب ہے تو اس کے لیے یہ نفس آئے گا نب ریز بھی ملے اور مصفہ بھی ملے پاکیزہ ملے نرف ملے تاکیزہ ملے اور بھرپور ملے جنت اسے کہتے ہیں وہ سکتا ہے کہ بھرپور ملے تقیزہ نہ ہو نراشا نہیں کرے گا روک ہو سکتا ہے کہ کا ہو اس سے ضرورت نہ پوری ہوتی ہو پھر بھی گرافتے ہیں ان کے ہاں تو بدلے رزق گرا ہے اس کے اندر خصوصیت انہوں نے رکھ دی رزق کے معنی تو روزی ہوتی ہے نا یہی معنی ہوتے ہیں روٹی روز ہوتی ہے ہوتی. شرط اس کے ساتھ ہے کہ ہر وقت میں ملے اور ضرورت پوری کرنے کے لیے میرے سر ہو رہے ہیں پیدا اس کے لیے استعمال کریں کیا گے کیا کام کیا, کیا یوں ملے لاج میں سیدھا لالا صاحب ہر قسم کی دولت جو ہے وہ نشے میں جب انسان اس کے آتا ہے تو پھر پوچھوں گی کیا کیا بکتا ہے وہ یہ وہ بھرپور ملے گا مسلسل آج جو شرط کہی تھی نا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ لغیتوں میں نہیں جائے گا جٹلائے گا نہیں ہمارے ان قوانین کو نشر دولت میں بدلفت نہیں ہو جائے گا کہ یہ رز حلال بھی تھا اور تھاقہ بھی تھا حفیظہ بھی تھا اور کس ضرورت کے لیے پورا پورا ملے گا جزام پھر وہی بات جزام میں ربے کا آسان حساب کا پھر حساب آیا بڑا جامعہ نقص ہے ابھی زبان تمہارا رب کی طرف سے یہ ملا یہ دورہ کے معنی ہوتا ہے کہ جس کے مل جانے کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے منت کی تفصیلات دھیان دے رہے ہیں بھرپور رز بر وقت رز مسا تحفیدہ حالات کی کمائی کتنا ملے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ رہے اس لیے کہ وہ دینے والے کی یہ صورت نہیں ہے کہ وہ دے اور پھر دیکھے جو ہو کتنا کم ہو گیا آج تو صاحب وہی ذرا منگال کے آپ کو دو میاں جیسے نہیں ہو کس طرح سے کمی ہو رہی ہے سر ہم تو دیتے ہیں تو یہ بھی ساتھ ہوتا ہے وہ دینے والا وہ ہے کہ رب سباوات ہے تمہاری ربوبیت نہیں ہے ساری کائنات کی ربوبیت سبھی ہے اس کے نظام میں ربوبیت سے جو کچھ ملے گا وہ اس لیے کسی وقت کمی نہیں کر دی جائے گی کہ صاحب ہو اس دفعہ فصل کم ہوئی ہے فاصل کم ہوا ہے یہی جی پانی کم رہ گیا ہمارے یہاں کے ڈیم کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا کاروبار بند رہے روز یہ جی ہو رہا ہے سنبھال کے بیٹو سفائی کرو یہ ہو جائے کہ یہ سواجک فائدہ نہیں ہوتا ہماری ربوبیت کے اندر سے. تو پوری کائنات کی ضروریت ہمارے ذمے ہے اس میں سے کچھ کم نہیں ہوگا تم کتنا لے جاؤ گے کہ بس سب آتے بنا بہنا ہوا یہ پہنا ہو ماں آپ کے سائنسدان بھی اس سے پیشتر کر تصور نہیں کرتا تھا کہ یہ خلاح جب باتیں ہوئی ہے پورنوں کے اندر یہی نہیں جو ہمیں فلاح نظر آتی ہے یہ تو کائنات تو اس کی سہنائیاں پوچھو نہیں ساتھ ہیں ان کے اندر باہر خلا سمجھا جاتا تھا اب اس دور کے اندر یہ تحقیق چلی آ رہی ہے اور اسی لیے یہ قرروں پہ جا رہے ہیں مینل یہ ہے کہ ان قرروں کے اندر بھی آبادی ہے قرآن نے چودہ سال پیش کر کہا سا میں آبادی ہے تو میں نے تو آٹھ سال میں نا شروع کے اس میں یہ دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کے قررے آ رہے ہیں حساب کے اندر جس میں سینکڑوں صدیوں کی تعدید میں ملبر ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم جو اس عنے سو خطے کے اوپر یہ کچھ کر رہے ہیں اور بنے ہوئے ہیں کہ ہم تعلیم و سمرپن نے سماج حاصل کیا وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سلسلہ تحقیق کا انیس سو اٹھاسی میں شروع ہوگا لیکن جتنا ڈیٹا اس وقت تک آیا ہمارے ہاں وہ نظر آتا ہے کہ محض کون ہیں اور بڑی کوہنا محزم ہے نہیں کب سے میں اس طرح سے کبھی آ رہی ہے میں نے کیا نا کہ قرآن کے الفاظ میں ایک ہے کہ فتر پہ قرآن پردہ اگر اٹھے گا تو قرآن کے نے کسی نہ کسی دعوے کی سراست کا ثبوت بنتا چلا جائے گا رب السماوات والا عرب آنا ہوگا اور رحمان ابھی دیتی ہوں آپ کو معلوم ہے کہ ربویت اور رحمانیت کی حرکت مسلسل دینے والا رب و سماوات والا عرب میں ربویت کے اندر وہ دے کے آگے ہنگامی ضرور تھوں کے مطابق کچھ دینے والا رحمان کے اندر وہ آ گیا نارمل معمول کے مطابق بھی ہوتا جائے گا امدانی طور پر ضرورت پڑے گی تو اس میں بھی ربوبیت ہوتی چلی جائے گی اور پھر اس کی کیفیت یہ کہ لا لائجم دسون ہو انٹرفیئر کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کوئی اس میں دخل نہیں دے سکے گا کیونکہ وہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے اور وہی ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کی ربوبیت کا لا یوم نے کون نہ کیا ہو بات آگے بہت بڑی وقت رہ ہے کم یوما یقین اور روح ہو گئی کا تو وقت ہے جس کچھ بیس کلو میٹر میں قرض دس ہو جس دور میں یہ عجیب دور قرآن نے بتایا ہے اور وہ آئے گا اس عرض کے اوپر آئے گا چینج میں ہو گیا قرآن نے کہا ہے کہ خدا اور اس کے منائے آئیں گے اس عرض کے اوپر اس دور میں جو جائیں گے وہ تو الگ پی بات رہی قرآن تو پچھلی قسم کا تصور دے رہا یہ جو چیز ہے جو قوم روح ملائے تھا ملائے تو یہ کائناتی قوت نے جیسا آپ کو معلوم کی طرف کی رہنمائی ہو روح صحیح چلیے استعمال ہوا قرآن کے اندر بادل کے نظام میں یا جو کچھ بھی جہنمی مقصد اس دنیا کا اس وقت ہے کہ چیز کی کمی کیوں ہیں یہ سارا کچھ کائناتی قوتیں بھی حساب چلی آ رہی ہیں لیکن وہ وہی کی رہنمائی کے اندر کام نہیں کر سکتا ہے کہ ان لوگوں کے تصور کے مطابق یہ روحانیت والے جو ہیں یا شیریت والے جو ہیں یہ کہیں کہ ہم وہی کی رہنمائی میں کر رہے ہیں ان کے ہاں یہ کائناتی قوتیں لگی ہو سکتی دونوں الگ الگ چل رہی ہوتی تو یہ نظام خدا بندی وہ ہے کہ جس میں کائراتی قوتیں اور رہی کی رہنمائی دونوں ایک ساتھ میں کھڑی ہو کے سامنے آ رہے ہیں یقین روح ملائے تھا ایک آگے پیچھے بھی نہیں یہ جو انتجاج ہوگا رہی کی رہنمائی کا کائناتی قوتوں کے ساتھ روی قوتیں جتنی بھی نظر نے اس لیے جہنم بنا دیا ساری دنیا کو کہ کائناتی قوتوں کو مشکر کرتے کرے گا اور پھر ان کو اپنی قومیت کے وقات کے لیے استعمال کیا دنیا کو انہوں نے مذمہ بنا دیا جول خانہ بنا دیا حکومت خانہ بنا دی تباہ کر کے رکھ دی پاؤں گا کتنی قوتیں رہنمائی نہیں مگر مدا ہی ہے اس چیز کا کہ ہم ہماری میں کام کر رہے ہیں کائناتی قوتوں کو سر لفظ الگ رہ گئے ایک پار سے تو کوئی پرندہ بھی نہیں ہوتا ہائی جہاز تک نہیں بھی گرا گرتا یہ تو دو پار میں ہے ضروری خاجن کے سامنے ملائی کا پندرہ ریز ہوتے ہیں تو اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے ملائکہ ملائکا بچہ ریز اید ہونا ہی کافی نہیں ہے یاد رکھو اسے تو ریس برا سے تمہیں ہے وہ تو ہو جاؤ گے جنت سے باہر قدا کی رہنمائی ساتھ ہونے چاہیے پھر یہ ملائقہ کی قوتیں جو ہے یہ کار کرنا ہوتی تھی یہ ہے جو قرآن جہاں کہہ گیا کہ وہ دور جس نے اس دنیا کے اندر جنتی نقشہ برسات ہوگا اس میں یہ صورت ہوگی کہ قائلاتی قوتیں اور آسمانی وہی کی رہنمائی دونوں ایک ساتھ میں کھڑی ہوں گی لا الا من صباب اور اس کے اندر جیسا میں نے ابھی کیا کوئی اور انٹرفیئر نہیں کر سکے گا. وہ صرف وہ کہ جو خدا کے قانون کے مطابق وہ بات کرے اور وہ موقع محل کے لحاظ سے مفید ہو وہ لوگ ہوں گے جو یہ ان لوگوں کے متعلق مطلب بھی کرا رہا ہے جو اس کائنات کی قوتوں اور رحی کی رہنمائی کے جنتظام سے پر معاشرہ مستقل کریں گے ان کی اپنی کیفیت بھی یہ ہوگی کہ کوئی بات بھی وہ ایسی نہیں کریں گے جس میں خدا کا قانون اس کے ساتھ معمول نہ ہو اس کے مطابق یہ کچھ کریں گے زارکل کر یوم الحق یہ الحق کا دور ہوگا بہت فنالی ہے الحق کا دور یہ ہے الحق کا دور شاہ دروازے کھلے ہیں اس کے لیے جس گاؤں کو بھی چاہے آگے داخل ہو جائے. کے دروازے بن جائے عداباً خریباً پھر وہ خریباً دو چار منٹ دیکھ کر دیکھ لیجیے قریباً آ گیا وہ جو قریب ہی ہے تمہارے آداب تباہی دربا کی قریب ہم نے وارن کر دیا تمہیں اس کے کی لوگ مطلب. کیا بات ہے اس کے داخل وارن کرتا ہے پہلے وہ نہ جانے اس کے قریب تباہ ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے مر جاؤ گے قریب یوم جم المرو کیا ہے وہ قریب آنے والا دن یوم جم المرو ما قدمت بدم کی یہ دن ہر پر دیکھ لے گا کیا چیز دیکھ لے گا جو کچھ اس نے پہلے دے جا ہوا ہوگا کیا, کیا اس طرح ہے تو کی عمل پہلے سرد ہوتا ہے نتیجہ ہمیشہ اس کے بعد نکلتا ہے جو کسی کے اپنے ہاتھ میں پہلے بھیجا ہوگا نا آنا ہے یہاں کسی نے رہنے کے لیے چار دن کچھ چیزیں وہ پہلے بھیج دیتا ہے جاؤں تو وہ اس کے مطابق مجھے وہاں جا کے انتظام کرنا پہلے بھیجا ہوا تمہارا ہی بھیجا ہوا ہے اے اے اے. کسی اور کا نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ مفید کے طور پر دیا ہوا تمہارے ہی بھیجا ہوا بھیجا ہوا اگر ظاہر بھیجا ہوا ہے تو سبھی آ جائے گی دریاگ بھیجا ہوا ہے تو زندگی میں گئی قدم اب ہو اور انجام جو بتایا ہے ان کا کہ انہوں نے خلاف غرضی کی تھی قانون کی یقون کا پھر یاد کون تو اور اس وقت یہ جو ہم سامنے آزاد کو دیکھ کے کہیں گے کہ ایک کاش میں صاحب اختیار انسان ہونے کی بجائے مٹی کا پودا ہوتا تو بات دوست نہ ہوتی میرے کیا بات کہ جن کو حساب کا پتہ تھا ڈر تھا قدر کی عمر ہو کے تعالیٰ کے آخری الفاظ تن کا اٹھایا خوش کہا کہ عمر عمر ہونے کی بجائے یہ تن کا ہوتا تو حساب کا آج ڈر نہ ہوتا, ہوتا یہ مطلب ہے کن کہے گا کہ ایک آس نسائب انسان نہ ہوتا ہے مٹی کا پودا ہوتا ہے اللہ باد سورجر اس کی آخری آیت تھی ہے. اگلی درس میں انشاءاللہ ہم سورہ ہم لیں گے عجیب و غریب شروع وہاں بتائے گا کہ یہ جو جماعتیں اس طرح سے تیار کی جا رہی ہیں لگائک اور روح کی اس کا ان کا فنکشن کیا ہے دین کا مطلب کیا ہے اسلام کے معنی کیا ہیں جماعتیں اسلامی کار کے لیے بھی دور میں لائی جاتی ہے چار لفظوں میں دو دو لفظوں کی آیتیں عجیبا نماز چار آئے ہیں دو دو لمگوں کی آٹھ لمبوں میں پورا نظام